حرف معتبر منچندہ بانی انتصاب والد محترم گوبند رام منچندا مرحوم کے نام مکرم کیول کرشن وڈیرا کے نام اے صفے ابرے رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا غزل زماں مکاں تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا تولے سفر سے ڈرتے ہوئے دکھا کے لمحے خالی کاک سے لا تفسیر یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے بس ایک زخم تھا دل میں جگہ بناتا ہوا ہزار غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپسی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر سبھی بچھڑ گئے دریا سے پار اترتے ہوئے میں ایک حادثہ بن کر کھڑا تھا رستے میں عجب زمانے میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے وہی ہوا کہ تکلف کا حسن بیچ میں تھا بدن تھے قربے تہی لمس سے بکھرتے ہوئے غزل پتا پتا بھرتے شجر پر ابر برستا دیکھو تم منظر کی خوش تعمیری کو لمحہ لمحہ دیکھو تم مجھ کو اس دلچسپ سفر کی راہ نہیں کھوٹی کرنی میں اجلت میں نہیں ہوں یاروں اپنا رستہ دیکھو تم آنکھ سے آنکھ نہ جوڑ کے دیکھو سوئے افق اے ہم سفروں لاکھوں رنگ نظر آئیں گے تنہا تنہا دیکھو تم آنکھیں چہرے پاؤں سبھی کچھ بکھرے پڑے ہیں رستے میں पेश रओं पर क्या कुछ बीती जाके तमाशा देखो तुम कैसे लोग थे चाहते क्या थे क्यों वो यहां से चले गए गुंग घरों से मत कुछ पूछो शहर का नक्शा देखो तुम मेरे सर है शराप किसी का छोड़ दो मेरा साथ यहीं जाने इस वीरान डगर पर आगे क्या क्या देखो तुम अब तो तुम्हारे भी अंदर की बोल रही है मायूसी मुझको समझाने बैठे हो अपना लहजा देखो तुम पलक पलक मन जोत सजा कर कोई गगन में बिखर गया अब सारी शब ढूंढो उसको तारा तारा देखो तुम भारी रंगों से डरता सा रंग जुदा एक हलका सा। साफ कहीं ना दिखाई देगा आड़ा तिरछा देखो तुम पानी सब कुछ अंदर अंदर दूर बहा ले जाता है ہوئی شیس گھاٹ نہ ڈھونڈو ساتوں دریا دیکھو تم جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ پاؤں نہیں آگے اٹھ پاتے زور ہوا کا دیکھو تم ابھی کہاں معلوم یہ تم کو ویرانے كيا ہوتے ہیں میں خود ایک كھنڈر ہوں جس میں وہ آنگن آ ديكھو تم ان بن گہرى ہو جائے گی يوں ہى سمے گزرنے پر اس كو منانا چاہو گے جب बस न चलेगा देखो तुम एक इसी दीवार के पीछे और क्या क्या दीवारें हैं एक दीवार भी राह न देगी सर भी टकरा देखो तुम एक अथाह घनी तारीखी कब से तुम्हारी ताक में है डाल दो डेरा वहीं जहां पर नूर जरा सा देखो तुम सच कहते हो इन राहों पर चैन से आते जाते हो اب تھوڑا اس قید سے نکلو کچھ اندیکھا دیکھو تم خالی خالی سے لمحوں کے پھول ملیں گے پوجا کو آنے والی عمر کے آگے دامن پھیلا دیکھو تم ہم پہنچے ہیں بیچ بھور کے روگ لیے دنیا بھر کے اور کنارے پر دنیا کو لوٹ کے جاتا دیکھو تم ایک اکث عجب سا اس دھندلے خاکے میں ہے صاف نظر آئے گا تم کو اب جو دوبارہ دیکھو تم اپنی خوش تقدیری جانو اب جو راہیں سہل ہوئیں ہم بھی ادھر ہی سے گزرے تھے حال ہمارا دیکھو تم رات دعا مانگی تھی بانی ہم نے سب کے کہنے پر ہاتھ ابھی تک شل ہیں اپنے قہر خدا کا دیکھو تم غزل میرے بدن میں پگھلتا ہوا سا کچھ تو ہے ایک اور ذات میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے میری سدا نہ صحیح ہاں میرا لہو نہ صحیح یہ موج موج اچھلتا ہوا سا کچھ تو ہے کہیں نہ آخری جھونکا ہو مٹتے رشتوں کا یہ درمیا سے نکلتا ہوا سا کچھ تو ہے نہیں ہے آنکھ کے صحرا میں ایک بوند سراب مگر یہ رنگ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو میرے واسطے کل زہر بن کے نکلے گا تیرے لبوں پہ سنبھلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ عکس پے صد لمس ہے نہیں نہ صحیح کسی خیال میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے بدن کو توڑ کے باہر نکلنا چاہتا ہے یہ کچھ تو ہے یہ مچلتا ہوا سا کچھ تو ہے کسی کے واسطے ہوگا پیام یا کوئی قہر ہمارے سر سے یہ ٹلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ میں نہیں نہ صحیح اپنے سرد بستر پر یہ کروٹیں سی بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے وہ کچھ تو تھا میں سہارا جسے سمجھتا تھا یہ میرے ساتھ پھسلتا ہوا سا کچھ تو ہے بکھر رہا ہے فضا میں یہ دودھ روشن کیا ادھر پہاڑ کے جلتا ہوا سا کچھ تو ہے میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام بگام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو چاٹتا چلا جاتا ہے مجھ کو اے بانی یہ آستین میں پلتا ہوا سا کچھ تو ہے غزل نہ منزلیں تھیں نہ کچھ دل میں تھا نہ سر میں تھا عجب نہ لا سمتیت نظر میں تھا اتاب تھا کسی لمحے کا ایک زمانے پر کسی کو چین نہ باہر تھا اور نہ گھر میں تھا چھپا کے لے گیا دنیا سے اپنے دل کے گھاؤ کہ ایک شخص بہت طاق اس ہنر میں تھا کسی کے لوٹنے کی جب صدا سنی تو کھلا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سفر میں تھا کبھی میں آب کے تعمیر کردہ قصر میں ہوں کبھی ہوا میں بنائے ہوئے سے گھر میں تھا جھجک رہا تھا وہ کہنے سے کوئی بات ایسی میں چپ کھڑا تھا کہ سب کچھ میری نظر میں تھا یہی سمجھ کے اسے خود صدا نہ دی میں نے وہ تیز گام کسی دور کے سفر میں تھا کبھی ہوں تیری خموشی کے کٹتے ساحل پر کبھی میں لوٹتی آواز کے بھنور میں تھا ہماری آنکھ میں آ کر بنا ایک کشک وہ رنگ جو برگے سبز کے اندر نشاخ میں تھا کوئی بھی گھر میں سمجھتا نہ تھا میرے دکھ سکھ ایک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں تھا ابھی نہ برسے تھے بانی گھرے ہوئے بادل میں اڑتی خاک کی مانند رہ گزر میں تھا غزل ایک گلے تر بھی شرر سے نکلا بس کے ہر کام ہنر سے نکلا میں تیرے بعد پھرے گمشدگی خیمئے گردے سفر سے نکلا غم نکلتا نہ کبھی سینے سے ایک محبت کی نظر سے نکلا اے صفے ابرے رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا راستے میں کوئی دیوار بھی تھی وہ اسی ڈر سے نہ گھر سے نکلا ذکر پھر اپنا وہاں مدت بعد کسی انوانے دیگر سے نکلا ہم کہ تھے نشے محرومی میں یہ نیا درد کدھر سے نکلا ایک ٹھوکر پہ سفر ختم ہوا ایک سودا تھا کہ سر سے نکلا ایک, ایک قصہ بے مانی کا سلسلہ تیری نظر سے نکلا لمحے آداب تسلسل سے چھٹے مے کے امکانے سحر سے نکلا سر منزل ہی کھلا اے بانی کون کس راہ گزر سے نکلا غزل سیاہ خانے امید رائے گاں سے نکل کھلی فضا میں ذرا آ غبار جاں سے نکل عجیب بھیڑ یہاں جمع ہے یہاں سے نکل کہیں بھی چل مگر اس شہر بے اماں سے نکل ایک اور راہ ادھر دیکھ جا رہی ہے وہیں یہ لوگ آتے رہیں گے تو درمیا سے نکل ذرا بڑھا تو صحیح واقعات کو آگے تلسم کاری آغاز داستاں سے نکل تو کوئی غم ہے تو دل میں جگہ بنا اپنی تو ایک صدا ہے تو احساس کی کماں سے نکل یہیں کہیں تیرا دشمن چھپا ہے اے بانی کوئی بہانہ بنا بزم دوستہ سے نکل غزل تھی اپنی ایک نگاہ کے جس سے ہلاک تھے سب واقعے ہمارے لیے دردناک تھے انداز گفتگو تو بڑے پرتپاک تھے اندر سے قربے سرد سے دونوں ہلاک تھے ٹوٹا جب طرح سے تلس میں سفر کے جب منظر ہمارے چار طرف ہولناک تھے اب ہو کوئی چبھن تو محبت سمجھ اسے وہ ربط خود ہی مٹ گئے جو غم سے پاک تھے ہم جسم سے ہٹا نہ سکے کاہلی کی برف جس کی میں خواب بڑے تابناک تھے غزل میں <سؤال> اس کی بات کی تردید کرنے والا تھا ایک اور حادثہ مجھ پر گزرنے والا تھا کہیں سے آ گیا ایک درمیاں ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا مجھے سنبھال لیا تیری ایک آہٹ نے سکوت شب کی طرح میں بکھرنے والا تھا عجیب لمحے کمزور سے میں گزرا ہوں تمام سلسلہ پل میں بکھرنے والا تھا میں لڑکھڑا سا گیا سائے شجر میں ضرور میں راستے میں مگر کب ٹھہرنے والا تھا اب آسماں بھی بڑا شانت ہے زمیں بھی سکھی گزر گیا ہے جو ہم پر گزرنے والا تھا لگا جو پیٹھ میں آ کر وہ تیر تھا کس کا میں دشمنوں کی صفوں میں نہ مرنے والا تھا غزل میں ایک بے برگ و بار منظر کمر بے رہنا میں سنسناہٹ تمام رق پوش اپنی آواز کا کفن ہوں محاذ سے لوٹتا ہوا نصف تن سپاہی میں اپنا ٹوٹا ہوا عقیدہ اب آپ اپنے لیے وطن ہوں میں جانتا تھا گھنے گھنے جنگلوں کے سینوں میں دفن ہے جو متائے نم وہ کسی طرح بھی نہ لا سکوں گا میں پورے دن کی چتا جلا کر چلا ہوں گھر کو کہ جیسے سورج کے پیٹ میں ٹوٹتی ہوئی آخری کرن ہوں میرا کوئی خواب تھا جسے میں سجا چکا ہوں بڑی نفاست سے اپنے دہرینہ شہر کے سارے آئینوں میں میں نام سے ایک جڑا ہوا شخص طے شدہ شخص ایک پہچان کے علاوہ ناب صدا ہوں ناب سخن ہوں کہیں میری گرد لے اڑی ہے میرے فسانے کہیں کوئی رنگ لے اڑا ہے میرے حسین بے بہا خزانے کہیں کسی کی نگاہ میں فکر رائے گا ہوں کہیں کسی کی نگاہ میں رونق فضائے ہزار فن ہوں عدم زوال ایک تیرگی ہے کسی افق سے سہر نہ ہرگس طلوع ہوگی کہاں تلق منتظر رہو گے کہ میرے سینے میں لاکھوں شموں ساہے علاؤ مجھے سے یہ روشنی نکالو کہ ایک یہاں میں ہی شب شکن ہوں غزل چاند سے سارا آسماں خالی ہر جگہ ہے یہاں وہاں خالی غم کے بے قیف سلسلے ہیں تمام حادثوں سے ہے داستہ خالی آتش گل ہی جب ہوئی کچھ تیز خود کیے ہم نے آشیاں خالی یہ انا کیسی درمیاں آئی ہو چلی بزمیں دوستاں خالی وقت خود ہی عجب عذاب میں ہے ایک ایک لمحہ رائگاں خالی آتا جاتا کہیں نہیں کوئی ایک ایک راہ بے نشاں خالی کیسے کیسے مقام آئے ہیں میں ہوا ہوں کہاں کہاں خالی عشق میں پوری زندگی کو سنبھال اس میں جی کا نہیں زیاں خالی ابھے بانی فضا فضا محروم گونجتا ہے مقام مکاں خالی غزل پی چکے تھے زہر غم خستہ جاں پڑے تھے ہم چین تھا پھر کسی تمنا نے سانپ کی طرح ہم کو ڈس لیا میرے گھر تک آتے ہی کیوں جدا ہوئی تجھ سے کچھ بتا ایک اور آہٹ بھی ساتھ ساتھ تھی تیرے اے صبا سر میں جو بھی تھا سودا اڑ گیا خلاؤں میں مسلے گرد ہم پڑے ہیں رستے میں نیم جاں شکستہ دل خستہ پا سب کھڑے تھے آنگن میں اور مجھ کو تکتے تھے بار بار گھر سے جب میں نکلا تھا مجھ کو روکنے والا کون تھا جوش گھٹتا جاتا تھا ٹوٹتے سے جاتے تھے حوصلے اور سامنے بانی دوڑتا سجاتا جاتا تھا راستہ غزل میں <سؤال> چک کھڑا تھا تعلق میں اختصار جو تھا اسی نے بات بنائی وہ ہوشیار جو تھا پٹکھ دیا کسی جھونکے نے لا کے منزل پر ہوا کے سر پہ کوئی دیر سے سوار جو تھا محبتیں نہ رہیں اس کے دل میں میرے لیے مگر وہ ملتا تھا ہنس کر کہ وزادار جو تھا عجب غرور میں آ کر برس پڑا بادل کہ پھیلتا ہوا چاروں طرف غبار جو تھا قدم قدم رم پامال سے میں تنگ آ کر تیرے ہی سامنے آیا تیرا شکار جو تھا غزل سر بسر ایک چمکتی ہوئی تلوار تھا میں موجے دریا سے مگر برسرے پیکار تھا میں. میں کسی لمحے بے وقت کا ایک سایہ تھا یا کسی حرفت ہی اسم کا اظہار تھا میں ایک ایک موج پٹک دیتی تھی باہر مجھ کو کبھی اس پار تھا میں اور کبھی اس پار تھا میں اس نے پھر تر کے تعلق کا بھی موقع نہ دیا گھٹتے رشتوں سے کہ ہر چند خبردار تھا میں اس تماشے میں تاثر کوئی لانے کے لیے قتل بانی جسے ہونا تھا وہ کردار تھا میں غزل شب چاند تھا جہاں وہیں اب آفتاب ہے سر پر میرے یہ صبح کا پہلا اعتاب ہے آواز کوئی سر سے گزرتی چلی گئی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حرف خطاب ہے ہرگز یہ سچ نہیں کہ لگن خام تھی میری ہاں کچھ بھی اب کہے جو یہاں کامیاب ہے شب کون تھا یہاں جو سمندر کو پی گیا اب کوئی موج آب نہ موج سراب ہے ایک لمحہ جس کے سینے میں کچھ پل رہا ہے کھوٹ بانی ابھی وہ اپنے لیے خود عذاب ہے غزل شعلہ ادھر ادھر کبھی سایہ یہیں کہیں ہوگا وہ برق جسم سبک پا یہیں کہیں کن پانیوں کا زور اسے کاٹ لے گیا دیکھا تھا ہم نے ایک جزیرہ یہیں کہیں منسوب جس سے ہو نہ سکا کوئی حادثہ گم ہو کے رہ گیا ہے وہ لمحہ یہیں کہیں آوارگی کا ڈر نہ کوئی ڈوبنے کا خوف صحرا ہی آس پاس نہ دریا یہیں کہیں وہ چاہتا یہ ہوگا کہ میں ہی اسے بلاؤں میری طرح وہ پھرتا ہے تنہا یہیں کہیں بانی ذرا سنبھل کے محبت کا موڑ کاٹ ایک حادثہ بھی تاک میں ہوگا یہیں کہیں غزل تنہا تھا مسل آئینہ تارہ سرے افق اٹھتی نہ تھی نگاہ دوبارہ سرے افق سب دم بخود پڑے تھے خسے جسموں جان لیے لہرا رہا تھا کوئی شرارہ سر افق ایک موجے بے پناہ میں ہم یوں اڑے پھرے جیسے کوئی تلسمی غبارہ سرے افق کب سے پڑے ہیں بند زمانوں و مکاں کے در کوئی صدا نہ کوئی اشارہ سرے افق سب کچھ سمیٹ کر میرے اندر سے لے گیا ایک ٹوٹتی کرن کا نظارہ سر افق غزل منال اس کو ہنر ہے میرا بہانہ ہر ایک کارگر ہے میرا ہوا ہم سفر ہو گئی ہے میری قدم ہے میرے اب نصر ہے میرا مجھے کیا خبر تھی تیری آنکھ میں عجب ککسے دیگر ہے میرا مجھے آسماں کر رہا ہے تلاش گھنے جنگلوں سے گزر ہے میرا میں دو دن میں خود تجھ سے کٹ جاؤں گا کہ ہر سلسلہ مختصر ہے میرا زمانے تیری رہبری کے لیے بہت یہ غبار سفر ہے میرا تیرے سامنے کچھ نہ ہونے کا عکس میرے سامنے کوئی ڈر ہے میرا غزل سفر ہے میرا اپنے ڈر کی طرف میری ایک ذاتِ دیگر کی طرف بھرے شہر میں ایک بیابا بھی تھا اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف میرے واسطے جانے کیا لائے گی گئی ہے ہوا ایک کھنڈر کی طرف کنارہ ہی کٹنے کی سب دیر تھی پھسلتے گئے ہم بھور کی طرف کوئی درمیا سے نکلتا گیا نہ دیکھا کسی ہم سفر کی طرف تیری دشمنی خود ہی مائل رہی کسی رشتہ بے ضرر کی طرف رہی دل میں حسرت کے بانی چلیں کسی منزل پر خطر کی طرف غزل وہ ستمگر تو بڑا دشمن جاں ہے سب کا کوئی بھی زخم سے چیخا تو زیاں ہے سب کا ہے تو ایک شخص کے ہوٹوں پہ تیرا قصے غم شامل قصہ مگر دودھ فغاں ہے سب کا آہی ہی جاتے ہیں ادھر بیتی رتوں کے جھونکے اب یہی خانہ غم کنجے اماں ہے سب کا ایک چمک سی نظر آ جائے تڑپ اٹھتے ہیں حسن کے باب میں ادراک جماں ہے سب کا ایک ایک شخص ہے ٹوٹا ہوا اندر سے یہاں کیا چھپائے گا کوئی حال آیا ہے سب کا کوئی سر پھوڑنا چاہے تو نہ ایک سنگ ملے اب تو اس شہر میں شیشے کا مکاں ہے سب کا خیمۂ گرد جو راہوں میں تنا ہے بانی اب یہی سب کا پتہ ہے یہ نشاں ہے سب کا غزل دن کو دفتر میں اکیلا شب بھرے گھر میں اکیلا میں کے عق منتشر ایک ایک منظر میں اکیلا اڑ چلا وہ ایک جدا خاکہ لیے سر میں اکیلا صبح کا پہلا پرندہ آسماں بھر میں اکیلا کون دے آواز خالی رات کے اندھے کنویں میں کون اترے خواب سے محروم بستر میں اکیلا اس کو تنہا کر گئی کروٹ کوئی پچھلے پہر کی پھر اڑا بھاگا وہ سارا دن نگر بھر میں اکیلا ایک مدھم آنچ سی آواز سرگم سے الگ کچھ رنگ ایک دبتا ہوا سا پورے منظر میں اکیلا بولتی تصویر میں ایک نقش لیکن کچھ ہٹا سا ایک حرف معتبر لفظوں کے لشکر میں اکیلا جاؤ موجو میری منزل کا پتہ کیا پوچھتی ہو ایک جزیرہ دور افتادہ سمندر میں اکیلا جانے کس احساس نے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اب پڑھا ہوں قید میں رستے کے پتھر میں اکیلا ہو بہو میری طرح چپ چاپ مجھ کو دیکھتا ہے ایک لرستہ خوبصورت عکس ساغر میں اکیلا غزل ہر طرف سامنا کوتاہ کمالی کا ہے اب نام کسی قدر زوالی کا ہے شہر کا شہر نمونہ ہے عجب وقتوں کا ایک ایک شخص یہاں وض مثالی کا ہے کوئی منظر ہے نہ عکس اب کوئی خاکہ ہے نہ خواب سامنا آج یہ کس لمحے خالی کا ہے عاملاؤں تجھے ایک شخص سے آئینے میں جس کا سر شاہ کا ہے ہاتھ سوالی کا ہے اب میرے سامنے بانی کوئی رستہ ہے نہ موڑ عکس چاروں طرف ایک شہر خیالی کا ہے غزل مجھے پتا تھا کہ یہ حادثہ بھی ہونا تھا میں اس سے مل کے نہ تھا خوش جدا بھی ہونا تھا چلو کہ جذبۂ اظہار چیخ میں تو ڈھلا کسی طرح اسے آخر ادا بھی ہونا تھا بنا رہی تھی اجب چتر ڈوبتی ہوئی شام لہو کہیں کہیں شامل میرا بھی ہونا تھا اجب سفر تھا کہ ہم راستوں سے کٹتے گئے پھر اس کے بعد ہمیں لاپتہ بھی ہونا تھا میں تیرے پاس چلا آیا لے کے شکوے گلے کہاں خبر تھی کوئی فیصلہ بھی ہونا تھا غبار بن کے اڑے تیز رہو کہ ان کے لیے تو کیا ضرور کوئی راستہ بھی ہونا تھا سرائے پر تھا دھواں جمع ساری بستی کا کچھ اس طرح کے کوئی سانحہ بھی ہونا تھا مجھے ذرا سا گما بھی نہ تھا اکیلا ہوں کہ دشمنوں کا کہیں سامنا بھی ہونا تھا غزل گزر رہا ہوں سیاہ اندھے فاصلوں سے میں نہ اب ہوں سے عبارت نہ منزلوں سے میں کہاں کہاں سے الگ کر سکو کہ تم مجھ کو جڑا ہوا ہوں یہاں لاکھ سلسلوں سے میں قدم ملانے میں سب کر رہے تھے قوت صرف ملا ہوں راہ میں کتنے ہی قافلوں سے میں اس کے پاؤں کی زنجیر دیکھتا تھا بہت کچھ آشنا نہ تھا اپنی ہی مشکلوں سے میں عجیب لوگ ہیں کچھ کہہ دو مان لیتے ہیں ہوا ہوں زر بہت زود قائلوں سے میں کہو تو ساتھ بہار لے چلوں یہ دکھ بھرے شہر گزر رہا ہوں عجب خستہ ساحلوں سے میں میں کیوں برائی سنوں دوستوں کی اے بانی الگ نہیں انہیں کھوٹے کھرے دلوں سے میں غزل مجھ سے ایک ایک قدم پر بچھڑتا ہوا کون تھا ساتھ میرے مجھے کیا خبر دوسرا کون تھا تابہ منزل یہ بکھری ہوئی گرد پاک اس کی ہے اے برابر قدم دوستوں وہ جدا کون تھا جانے کس خطرے نے بخش دی سب کو ہمس آئے گی ورنہ ایک دوسرے سے یہاں آشنا کون تھا پہلے کس کی نظر میں خزانے تھے اس پار کے مثل میرے حدوں سے ادھر دیکھتا کون تھا کون تھا موسم صاف بھی جس کو آیا نراس کچھ تو ہم سے کہو وہ حلاک ہوا کون تھا کون تھا میرے پر تولنے پر نظر جس کی تھی جس نے سر پر میرے दिया رکھ دیا کون تھا کس کی بھیگی سدا جھانکتی تھی میری خاک سے میں تھا اپنا کھنڈر اس میں میرے سوا کون تھا کون تھا قائل قہر ہونا تھا جس کو ابھی ٹوٹ کر جس پہ برسی بھیاکٹا کون تھا غزل عجیب تجربہ تھا بھیڑ سے گزرنے کا اسے بہانہ ملا مجھ سے بات کرنے کا پھر ایک موج تہے آب اس کو کھینچ گئی تماشا ختم ہوا ڈوبنے ابھرنے کا مجھے خبر ہے کہ رستہ مزار چاہتا ہے میں خستہ پاس ہی لیکن نہیں ٹھہرنے کا کے ایک بکھرتا گلاب میرے ہاتھ تماشا دیکھ رہا ہے وہ میرے ڈرنے کا یہ آسماں میں سیاہی بکھیر دی کس نے ہمیں تھا شوق بہت اس میں رنگ بھرنے کا کھڑے ہوں دوست کے دشمن صفیں سب ایک سی ہیں وہ جانتا ہے ادھر سے نہیں گزرنے کا نگاہ ہم سفروں پر رکھو سرے منزل کہ مرحلہ ہے یہ ایک دوسرے سے ڈرنے کا لپک لپک کے وہیں ڈھیر ہو گئے آخر جتن کیا تو بہت سطح سے ابھرنے کا کرا کرا نہ سزا کوئی سیر کرنے کی سفر سفر نہ کوئی حادثہ گزرنے کا کسی مقام سے کوئی خبر نہ آنے کی کوئی جہاز زمین پر ناب اترنے کا کوئی صدا نہ سمات پہ نقش ہونے کی نہ کوئی عکس میری آنکھ میں ٹھہرنے کا ناب ہوا میرے سینے میں سنسنانے کی نہ کوئی زہر میری روح میں اترنے کا کوئی بھی بات نہ مجھ کو اداس کرنے کی کوئی سلوک نہ مجھ پر گراں گزرنے کا بس ایک چیخ گری تھی پہاڑ سے یکلخت عجب نظارہ تھا پھر دھند کے بکھرنے کا غزل وہاں سے اب کوئی آئے گا لوٹ کر بھی کیا حریف کیا میرے یارانے معتبر بھی کیا نہ آ آب میں موتی نہ خاک میں سونا میری طرح ہوئے خالی یہ بہر و بر بھی کیا نہیں رہے گا یہ ہنگامہ کچھ قدم تک بھی پھر اس کے بعد میرے ساتھ ہم سفر بھی کیا خبر اڑانے سے موقع پہ چوکتا بھی نہیں ہمارا دوست ہے لیکن ہے بے ذرر بھی کیا وہ فاصلے تھے کہ دونوں کو راس آتے گئے کسی کو دوسرے کی پھر کوئی خبر بھی کیا ہمارے دل میں ہے کیا سن تو کچھ تسلی سے کہ ٹوکنا یہ تیرا بات بات پر بھی کیا کسی چٹان کے اندر اتر گیا ہوں میں کہ اب میرے لیے طوفان بھی کیا بھمر بھی کیا عجب مثال ہے غم کی یہ قصہ پڑھیے اسے کہیں کہیں سے بھی کیا اور تمام تر بھی کیا چلو کہ چین سے بیٹھیں کہیں تو اے یاروں نہیں ہے شہر سے باہر کوئی کھنڈر بھی کیا یہی کہ خالی سے لفظوں کو مانی دیتے پھریں ہمارے پاس ہیں اس کے سوا ہنر بھی کیا ذرا تو دیکھو کہ کس حال میں ہے میرے رقیب کہ اب نگاہ نہ ڈالو کہ تم ادھر بھی کیا جواب دینا ہوئے ہم کہیں بھی تیرے بعد کہ سچ تو یہ ہے ہمیں تھا کسی کا ڈر بھی کیا تمام سلسلے ان گیسوں کے ساتھ گئے ردائے ابر بھی کیا سایہ شجر بھی کیا جھلستی خاک پہ تنہا پڑا ہے برگ امید ہوا کا اس لوٹے رستے سے اب گزر بھی کیا کھلے فراغ سے ایک روز ہم سے عامل بیٹھ کبھی کبھی کی ملاقات مختصر بھی کیا عجیب گھور سیاہی میں گم کھڑا ہوں میں برونے در بھی یہاں کیا درونے در بھی کیا اٹھائی خود ہی یہ دیوار خود نہ پھان سکے وہ پہلی جست بھی کیا کوششیں دیگر بھی کیا کسی عجیب سی دھن میں اداس پھرتا ہوں میرے لیے یہ تماشائے رہ گزر بھی کیا ہمارے آگے تو یوں بھی نہ تھے نشانِ راہ ہوا نے چاٹ لی گردے پسے سفر بھی کیا میں ہوں عجیب سی محرومیوں میں گم اس وقت کہ مجھ پہ تیری محبت بھری نظر بھی کیا یہ تم نے کس کے لیے شہر چھوڑا ہے بانی کہ اب نہ لوٹ کیا آؤ گے اپنے گھر بھی کیا غزل ایک دھواں ہلکا ہلکا سا پھیلا ہوا ہے افقتا افکتا ہر گھڑی ایک سماں ڈوپتی شام کا ہے افق تاؤفق کس کے دل سے اڑے ہیں سلگتے ہوئے غم کی چنگاریاں دوستوں شب گئے یہ اجالا سا کیا ہے افق تاؤفک ہجرت و روح کا ایک موسم سا ہے جانے کب جائے گا سرد تنہائیوں کا عجب سلسلہ ہے افقتا افق سینکڑوں وحشتیں چیختی پھر رہی ہیں کراں تا کراں آسماں نیلی چادر ستا نے پڑا ہے افقتا افق روتے روتے کوئی تھک کے چھپ ہو گیا دو گھڑی کے لیے ایک نمناک سنا ٹاپ چیختا ہے افقتا افق ایک میں ہوں پرانا ہوا جا رہا ہوں نفس یک نفس وہ سحر ہے شفق در شفق وہ فضا ہے افقتا افق میرے ذہنِ شگفتہ کی نیوں کی طرح ہو بہو ہو ایک نظارہ لمحہ بلحہ نیا ہے افقتا افق غزل قدم زمین پہ نہ تھے راہ ہم بدلتے کیا ہوا بندھی تھی یہاں پیٹھ پر سنبھلتے کیا پھر اس کے ہاتھوں ہمیں اپنا قتل بھی تھا قبول کہ آ چکے تھے قریب اتنے بچ نکلتے کیا یہی سمجھ کے وہاں سے میں ہو لیا رخصت وہ چلتے ساتھ مگر دور تک تو چلتے کیا تمام شہر تھا ایک موم کا عجائب گھر چڑھا جو دن تو یہ منظر نہ پھر پگھلتے کیا وہ آسماں تھے کہ آنکھیں سمیٹتی کیسے وہ خواب تھے کہ میری زندگی میں ڈھلتے کیا نباہانے کی اسے بھی تھی آرزو تو بہت ہوا ہی تیز تھی اتنی چراغ جلتے کیا اٹھے اور اٹھ کے اسے جا سنایا دکھ اپنا کہ ساری رات پڑے کروٹیں بدلتے کیا نابرو تعلق ہی جب رہی بانی بغیر بات کیے ہم وہاں سے ٹلتے کیا غزل جو زہر ہے میرے اندر وہ دیکھنا چاہوں عجب نہیں میں تیرا بھی کبھی برا چاہوں میں اپنے پیچھے جب گرد چھوڑ آیا ہوں مجھے بھی رہ نہ ملے گی جو لوٹنا چاہوں وہ ایک اشارے زیریں ہزار خوب سہی میں اب صدا کے سلے میں کوئی صدا چاہوں میرے حروف کے آئینے میں نہ دیکھ مجھے میں اپنی بات کا مفہوم دوسرا چاہوں کھلی ہے دل پہ کچھ اس طرح غم کی بے سببی تیری خبر نہ کچھ اپنا ہی اب پتا چاہوں کوئی پہاڑ نہ دریا نہ آگ رستے میں عجب سپاٹ سفر ہے کہ حادثہ چاہوں نہ چاہوں دور سے آتی ہوئی کوئی آواز نہ اپنے ساتھ میں اپنی صدائے پا چاہوں نہ چاہوں سامنے اپنے کوئی بھی عکس سفر نہ سر پہ راہ دکھاتی ہوئی ہوا چاہوں وہ لائے تو کسی رنجش کو درمیا بانی میں بات کرنے کو تھوڑا سا فاصلہ چاہوں غزل آج تو رونے کو جی ہو جیسے پھر کوئی آس بندھی ہو جیسے شہر میں پھرتا ہوں تنہا تنہا آشنا ایک وہی ہو جیسے ہر زمانے کی صدائے معطوب میرے سینے سے اٹھی ہو جیسے خوش ہوئے ترک وفا کر کے ہم اب مقدر بھی یہی ہو جیسے اس طرح شب گئے ٹوٹی ہے امید کوئی دیوار گری ہو جیسے یا سالود ہے ایک ایک گھڑی زرد پھولوں کی لڑی ہو جیسے میں ہوں اور وادے فردہ تیرا اور ایک عمر پڑی ہو جیسے بے کشش ہے وہ نگاہ صد لطف ایک محبت کی کمی ہو جیسے کیا عجب لمحے غم گزرا ہے عمر ایک بیت گئی ہو جیسے غزل بجائے ہم سفری اتنا رابطہ ہے بہت کہ میرے حق میں تیری بے زر دعا ہے بہت تھی پاؤں میں کوئی زنجیر بچ گئے ورنہ رمِ ہوا کا تماشا یہاں رہا ہے بہت یہ موڑ کاٹ کے منزل کا عکس دیکھو گے اسی جگہ مگر امکان حادثہ ہے بہت بس ایک چیخ ہی یوں تو ہمیں ادا کر دے معاملہ ہنر حرف کا جدا ہے بہت میری خوشی کا وہ کیا کیا خیال رکھتا ہے کہ جیسے میری طبیعت سے آشنا ہے بہت تمام عمر جنہیں ہم نے ٹوٹ کر چاہا ہمارے ہاتھوں انہی پر ستم ہوا ہے بہت ذرا چھوا تھا کہ بس پیڑ آ گرا مجھ پر کہاں خبر تھی کہ اندر سے کھوکھلا ہے بہت کوئی کھڑا ہے میری طرح بھیڑ میں تنہا نظر بچا کے میری سمت دیکھتا ہے بہت یہ احتیاط کدا ہے کڑے اصولوں کا ذرا سے نقص پہ بانی یہاں سزا ہے بہت غزل شب وہاں تسکرے کم ہنرا تھا کتنا کیا چمکتا کوئی شولہ کے دھواں تھا کتنا ہم کھنچے بیٹھے تھے شمشیرے برہنا کی طرح ہم پہ پھول کا سایہ بھی گرا تھا کتنا پھر نہ گنجائش یک صدمہ بھی ہم تم میں رہی ٹوٹتا سلسلہ دونوں پہ آیا تھا کتنا دیکھ لی تھی میرے اندر کی سیاہی اس نے ایک ستارہ میری جانب نگران تھا کتنا آنکھ سورج نے چرالی لی تو جبیں پربت نے کچھ ہوا لے اڑی سرمایہ جاں تھا کتنا ایک آواز کے ہوٹوں پہ جمی تھی کب سے ایک زہراب کے سینے میں رواں تھا کتنا بن کے ہم رہ گئے یک قطرہ تلاتم ہی کا جھاگ ہم کے پی جائیں گے دریا ہی گما تھا کتنا غزل نہ حریفانہ میرے سامنے آ میں کیا ہوں تیرا ہی جھوکا ہوں اے تیز ہوا میں کیا ہوں رقص یک قطرہ ہوں آپ کشش آپ جنوں اے كہ ست تشنگی حرف و صدا میں کیا ہوں ایک ٹہنی کا یہاں اپنا مقدر کیسا پیڑ کا پیڑ ہی گرتا ہے جدا میں کیا ہوں ایک بکھرتی ہوئی ترتیبے بدن ہو تم بھی راکھ ہوتے ہوئے منظر کے سوا میں کیا ہوں تو بھی زنجیر ب زنجیر بڑھا ہے میری سمت ساتھ میرے بھی روایت ہے نیا میں کیا ہوں کون ہے جس کے سبب تجھ میں محبت جاگی مجھ میں کیا تجھ کو نظر آیا بتا میں کیا ہوں ابھی ہونا ہے مجھے اور کہیں جا کے تلوں ڈوبتے مہر کے ہمراہ بجھا میں کیا ہوں غزل اگر باقی کوئی رشتہ رہے گا تیرے جی کو بھی کچھ دکھ سا رہے گا چلو رسم وفا ہم بھی اٹھا دیں کوئی دن شہر میں چرچا رہے گا نہ جائے گا کبھی دل سے تیرا غم یہ جوگی دشت میں بیٹھا رہے گا تیرے خستہ مزاجوں کو ہمیشہ جنوں ترک محبت کا رہے گا یہ دشتے دل ہے کوئی آئے یا جائے برابر ایک سناٹا رہے گا ہوائے یاس کا ہلکا سا جھونکا تیرے آنے سے پہلے آ رہے گا ہم ایک دن خود سے غافل ہو رہیں گے تیرا غم دل ہی میں رکھا رہے گا عدم کی سمت بڑھتا جائے گا دل تجھے آواز بھی دیتا رہے گا ابد تک ات کھلی آنکھوں میں تیری کوئی جادو کوئی دھوکہ رہے گا غزل چھپی ہے تجھ میں کوئی شے اسے نقارت کر جو ہو سکے تو کہیں دل لگا محبت کر ادا یہ کس کٹے پتے سے تو نے سیکھی ہے ستم ہوا کہو اور شاخ سے شکایت کر نہ ہو مخل میرے اندر کی ایک دنیا میں بڑی خوشی سے برو بہر پر حکومت کر وہ اپنے آپ نہ سمجھے گا تیرے دل میں ہے کیا خلش کو حرف بنا حرف کو حکایت کر میرے بنائے ہوئے بت میں روح پھونک دے اب نہ ایک عمر کی محنت میری عکارت کر کہاں سے آ گیا تو بزمیں کم یقینا میں یہاں نہ ہوگا کوئی خوش ہزار خدمت کر کچھ اور چیزیں ہیں دنیا کو جو بدلتی ہیں کہ اپنے درد کو اپنے لیے عبارت کر نہیں عجب اسی پل ہوں منتظر وہ بھی کہ چھولے اس کے بدن کو ذرا سی ہمت کر خلوص تیرا بھی اب زد میں آ گیا بانی یہاں یہ روز کے قصے ہیں جی برا مت کر غزل ہوائیں زور سے چلتی تھیں ہنگامہ بلا کا تھا میں سناٹے کا پہ کر منتظر تیری صدا کا تھا وہی ایک موسم صفاق تھا اندر بھی باہر بھی اجب سازش لہو کی تھی عجب فتنہ ہوا کا تھا ہم اپنی چپ کو افسوں ہم اپنی چپک کو افسوں خوانۂ معنی سمجھتے تھے کہاں دل کو خبر تھی امتحان حرف و صدا کا تھا غلط تھی راہ لیکن کس کو دم لینے کی مہلت تھی قدم جس سمت اٹھتے تھے ادھر ہی رخ ہوا کا تھا ہمارے دوست بننے کو ضرورت حادثے کی تھی عجب ایک مرحلہ سا درمیا میں ابتدا کا تھا ہم اپنے ذہن میں کیا کیا تعلق اس سے رکھتے تھے وہاں سارا کرشمہ ایک بے مانی ادا کا تھا مسافر تنہا تنہا لوٹ آئے راہ سے آخر سمجھتے تھے جسے رہبر وہ ایک جھونکا ہوا کا تھا وہاں ٹھنڈی سماعت تھی سمندر کی طرح بانی یہاں الفاظ پر سایہ کسی بنجر صدا کا تھا غزل آج کیا لوٹتے لمحات میسر آئے یاد تم اپنی عنایات سے بڑھ کر آئے آشنائی تیرے جلبوں سے مگر کیا تھی ضرور ایک نظر دیکھ لیں ہم رونقیں جی بھر آئے کیا خبر تر کے تعلق ہی اسے ہو منظور اب گلا کرتے بھی اس جی کو بہت ڈر آئے تو ہی کچھ کہے کہ تیرے عہد وفا سے پہلے غم وہ کیا تھا کہ ہم ایک عمر بسر کر آئے تیرے قصے نہیں کم یوں تو رلانے کے لیے ایک اچٹتا سا تعلق بھی میسر آئے اپنی خاموش نگاہی کو نہ ایک راز سمجھ غمزدوں تک تیرے پیغام برابر آئے کس نے دیکھی ہے مگر جنت فردہ بانی یہ وہ دنیا ہے کہ بس دھیان میں اکثر آئے غزل وہ جسے اب تک سمجھتا تھا میں پتھر سامنے تھا ایک پگھلتی موم کا سیال پہ کر سامنے تھا میں نے چاہا آنے والے وقت کا ایک عکس دیکھوں بے ہوتے ہوئے لمحے کا منظر سامنے تھا اپنی ایک پہچان دی آئی گئی باتوں میں اس نے آج وہ اپنے تعلق سے بھی بڑھ کر سامنے تھا میں یہ سمجھا تھا کہ سرگر میں سفر ہے کوئی تائر جب رکی آندھی تو ایک گرتا ہوا پر سامنے تھا میں نے کتنی بار چاہا خود کو لاؤں راستے پر میں نے پھر کوشش بھی کی لیکن مقدر سامنے تھا سرد جنگل کی سیاہی پاٹ کر نکلے ہی تھے ہم آخری کرنوں کی طے کرتا سمندر سامنے تھا ٹوٹنا تھا کچھ عجب قہرے سفر پہلے قدم پر مڑ گئی تھی آنکھ ہنستا کھیلتا گھر سامنے تھا پشت پر یاروں کی پسپائی کا نظارہ تھا شاید دشمنوں کا مسکراتا ایک لشکر سامنے تھا آنکھ میں اترا ہوا تھا شام کا پہلا ستارہ رات خالی سر پہ تھی اور سرد بستر سامنے تھا غزل تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے وہ ایک عکس کے پل بھر نظر میں ٹھہرا تھا تمام عمر کا اب سلسلہ ہے میرے لیے عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے گزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے یہ حسن ختم سفر یہ تلسم خانۂ رنگ کہ آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے کہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے غزل ادھر کی آئے گی ایک رو ادھر کی آئے گی کہ میرے ساتھ تو مٹی سفر کی آئے گی ڈھلے گی شام جہاں کچھ نظر نہ آئے گا پھر اس کے بعد بہت یاد گھر کی آئے گی نہ کوئی جا کے اسے دکھ میرے سنائے گا نہ کام دوستی اب شہر بھر کی آئے گی ابھی بلند رکھو یاروں آخری مشل ادھر تو پہلی کرن کیا سحر کی آئے گی کچھ اور موڑ گزرنے کی دیر ہے بانی صدا نہ گرد کسی ہم سفر کی آئے گی غزل وہ مناظر ہیں یہاں جن میں کوئی رنگ نہ بو بھاگ چلو جاتے موسم کی فضا ہے کہیں مانگے نہ لہو بھاگ چلو کوئی آواز پسے در ہے نہ ہٹ سرے کو بھاگ چلو بے صدائی کا وہ عالم ہے کہ جم جائے لہو بھاگ چلو یہ وہ بستی ہے جہاں شام سے سو جاتے ہیں سب اہل وفا شب کا سناٹا دکھائے گا جب میں ہو بھاگ چلو کیا جب منظرے بے چہرگی ہر سمت نظر آتا ہے ہر کوئی اور کوئی ہے نہ یہاں میں ہے نہ تو بھاگ چلو پھر کسی حرف تمنا کو اڑا دے گا دھوئیں کے مانند وقت بیٹھا ہے یہاں بن کے کوئی شوب د جو بھاگ چلو دوستوں شکر کرو چاک جگر تک چاک جگر تک نہیں بات آئی ابھی یہ گرے تو ہو جائے گا سو بار رفو بھاگ چلو کسی تصویر کے پیچھے نہیں یا کوئی تصور بانی ایک ایک چیز ہے بیگانے ادرا کے نمو بھاگ چلو غزل رنگ لپک سے آ رہی جسم ادا سے خالی یہ کیسی بستی ہے اکث ہوا سے خالی یوں نکلا ہوں گھر سے گھر کے ہر منظر سے کچھ ٹوٹے اوپر سے ہوٹ دعا سے خالی پچھلے پہر نے بڑھ کر میری چیخ سمیٹی کاسے شب تھا شاید ایک صدا سے خالی اب کے چلی وہ آندھی لمحے روشن غائب دن سنگھر سے آری رات خدا سے خالی غزل جادوگری اس پر کسی صورت نہ چلے گی اے عشق تیری سی متانت نہ چلے گی مجھ سا تیرا دشمن بھی یہاں کون ہے کچھ سوچ دو روز بھی اپنی یہ عداوت نہ چلے گی خوابیدہ سے لہجے میں سنا لے ابھی قصے وہ درد اٹھے گا کہ نزاکت نہ چلے گی تو اپنے غمِ ذات کو کیسے ہی بیاں کر اوروں کی تراشیدہ عبارت نہ چلے گی جھلسی ہوئی ایک راہ پہ آنے کی ہے سب دیر پھر ساتھ تیرے گردے مسافت نہ چلے گی بستی ہے میری جاں یہ عجب بند گھروں کی چل دے کہ یہاں رسم محبت نہ چلے گی میں ترک وفا کر لوں مگر مجھ کو بتا دو اس حادثے سے کوئی روایت نہ چلے گی جو آئے تیرے دھیان میں دل باختہ کہہ دے بے ساختہ کہہ دے کہ حکایت نہ چلے گی ٹوٹے ہوئے خوابوں کا یہ درما نہیں بانی شب بھر تیرے پینے کی یہ عادت نہ چلے گی غزل تیرگی بلا کی ہے میں کوئی صدا لگاؤں ایک شخص ساتھ تھا اس کا کچھ پتہ لگاؤں بہتے جانے کے سوا بس میں کچھ نہیں تو کیا دشمنوں کے گھاٹ ہیں ناؤ کیسے جا لگاؤں وہ تمام رنگ ہیں اس سے بات کیا کروں وہ تمام خواب ہے اس کو ہاتھ کیا لگاؤں کچھ نہ بن پڑے تو پھر ایک ایک دوست پر بات بات شک کروں تہمتیں جدا لگاؤں منظر آس پاس کا ڈوبتا دکھائی دے میں کبھی جو دور کی بات کا پتہ لگاؤں ایسی تیری بزم کیا ایسا زبط و نظم کیا میرے جی میں آئی ہے آج کہا لگاؤں یہ ہے کیا جگہ میاں کہہ رہے ہیں سب کے یہاں کچھ کشا کشا رہو دل ذرا ذرا لگاؤں غزل گرد میرے نہ فصیلیں تیرے کام آئیں گی کچھ ہوائیں تو میری سمت مدام آئیں گی یہ مسافت کے چلے جائے گی رستہ رستہ منزلیں یوں تو نئی گام بگام آئیں گی کچھ تو دل آپ ہی بشتا سا چلا جاتا ہے اور کیا کیا نہ ہوائیں سرے شام آئیں گی اس اندھیرے میں نہ ایک گام بھی رکنا یاروں اب تو ایک دوسرے کی آہٹیں کام آئیں گی بین کرتی ہوئی سمتوں سے نہ ڈرنا بانی ایسی آوازیں تو اس راہ میں عام آئیں گی نظمیں پناہ کہیں ملے شب کی آوارہ ہوا ایک ڈائن کی طرح آسمانوں سے چرا لائی ہے گنگشتہ سدائیں عرصۂ آفاق کا تاریخ شور اجنبی دیسوں کے پیڑوں سے اڑا لائی ہے پتے سسکیاں بھرتے ہوئے تھک چکی ہے اور باقی شب سکوں سے کاٹنے کے واسطے چاہتی ہے اپنے شانوں سے اتارے زہر آلودہ سداؤں چیختے پتوں کا بوجھ ڈھونڈتی ہے کوئی دروازہ کھلا کوئی کھڑکیت کھلی کوئی بستر جو کسی کے واسطے خالی پڑا ہو آج سب ایک جگہ پر وقت کے آنگن میں لاکھوں خستہ ایام اوندھے مو پڑے ہیں ہاتھ سے اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان لمحات کو جن سے رشتہ جوڑنا مشکل نہ تھا آج ہے ساری فضا کا چہرہ خالی آج بستی کے کسی نظارے کو اظہار کی خواہش نہیں ہے آج پربت سے کوئی پتھر لڑکتا ہی نہیں ہے آج ہر جھونکا ہوا کا اس طرح سہما ہوا ہے ایک بھی چونٹی کے پر ہلتے نہیں ہیں آج ہاں سارے پرندے چیختے ہیں خوشک پیڑوں کی کھلی باہوں میں ایک زیور نہیں ہے چاند نکلے گا تو ہم ننگے نظر آئیں گے سب ایک دوسرے کو معمول ایک بوڑھیا شب گئے دہلیز پر بیٹھی ہوئی تک رہی ہے اپنے ایک لوتے جباں بچے کی راہ سو چکا سارا محلہ اور گلی کے موڑ پر بچ چکا ہے لیمپ بھی سرد تاری کی کھڑی ہے جیسے دیوارے محیب بوڑھی ماں کے جسم کے اندر مگر جگمگاتی ہیں ہزاروں مشلیں آنے والا لاکھ بیہوشی کی حالت میں ہو لیکن راستہ گھر کا کبھی بھولا نہیں اور بے آہٹ سڑک جانتی ہے کس کے قدموں سے ابھی محروم ہوں دی برتھ آف کرائسٹ میرا ہاتھ ایک سمندر ہے میری سخت انگلیاں صدیوں پرانی برف کی شفاف کاشے ہیں میرا چہرہ گزرتے وقت کا خالی جزیرہ ہے میرے دو بازوؤں کے درمیان گہری خلیجے بے تموج ہیں میرے سینے کا یہ خالوط سناٹا مقفل آرزو کو سانس تک لینے نہیں دیتا مجھے مچھو مجسم برف ہوں میں برف میں تحلیل ہونے دے مجھے سونے دے راتوں رات مجھ کو پھول میں تبدیل ہونے دے حرف غیر میرے احباب میں ایک شاعر کم نام بھی ہے ذہن ہے جس کا عجب راحت گاہ ہاتھ سے ایک زمانے کے جہاں آ کے سکوں پاتے ہیں جب چمک اٹھتے ہیں کچھ ہاتھ سے اظہار کی پیشانی پر وہ سمٹتا سا چلا جاتا ہے یعنی ہر نظم اسے اور بھی بیگانہ بنا دیتی ہے شب نئی نظم لیے بیٹھا تھا احباب کے بیچ اور سب ہمتن گوش اسے سنتے تھے نظم کے بعد وہ عالم تھا کہ سناٹا نہ کروٹ لے پائے نوٹ غیر پسندیدگی کی وجہ سے اس نے یوں دیکھا انہیں داد طلب نظروں سے جیسے اس آس میں ہو گل کے گرنے کی صدا فرش سے آئے گی ابھی رقص ناچ ہاں ناچ کے ہر شورش و ہنگامے پر پھیل جائے تیری جھنجھن کا ہسی پیرا ہن ناچ ہاں ناچ کے سینے میں تیرے ایک موتی کی طرح راز زمانے کا سمٹ کر رہ جائے بازوؤں کو کبھی ہونے دے دراز جمع کرنے دے خد و خال کبھی اپنی ہسی آنکھوں کو فرش آواز پہ رکھ اپنے پرسرار قدم اور چمکتے ہوئے سنگیت کا جادو پیجا ناچ سد نش و شادابی سے ناچتی جا اسی مستی میں کہ تو ایک کمل بن جائے اور تجھ کو کسی تالاب کے سینے میں اتار آئیں ہم بھوت آ کر تیری رنگت میں بسیرا کر لیں اور ہم بوڑھے درختوں کی کوہن سال لٹکتی ہوئی شاخوں سے لپٹ کر روئیں سال سال لپٹ کر روئیں ہر جادہ شہر شہر کی ایک ایک سڑک پھانکتی آئی ہے لاکھوں حادثوں کی سرد دھول جانے کتنے اجنبی ایک دوسرے کے دوست بننے سے کنارہ کر گئے اور کتنے آشناؤں کے دلوں سے مٹ گئی پہچان بھی سو نگاہیں لاکھ زخم چار سمتی لاکھ جھوٹ سو تماشوں کے پڑے ہیں جا بجا دھبے جنہیں گردے مسافت میں چھپانے کے لیے برق پا لمحوں کو تھامے دوڑتے جاتے ہیں ہم لمحے دو لمحے کو دم لینے کی خاطر سست ہو جائیں اگر شہر کی ایک ایک سڑک آنکھوں سے خون الوائے گی اور بنا کر ہم کو بھی ایک داستان دہرائے گی ہاپتی تہذیب کے ایک ایک مسافر سے کہے گی دوڑتے جاؤ یہی ہے زندگی مت رکو ایک دوسرے کے واسطے بھاگتا ہے وقت لیکن لمحہ لمحہ دوڑنا ہے سب کو لیکن تنہا تنہا کہیں کوئی میرے دائیں ننگی صداؤں کی جلتی چتاؤں کا شمشان ہے جس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی انائیں قدم دو قدم دور ایک دوسرے سے کھڑی دیکھتی ہیں تماشا مگر ایک ایک آنکھ میں برف ہے جو پگھلتی نہیں ایک ایک تن میں ناگن بسی ہے جو باہر نکلتی نہیں میرے بائیں بھی جھوٹے آدرشوں کی جھونکا جھونکا سی اڑتی ہوئی ریت کا ایک میدان ہے اور میدان کے اس سرے پر دکھوں کا سمندر ہے جس کی ہر ایک موج اور چاند میں جنگ ہے موج تلوار ہے چاند تلوار ہے سالحہ سال سے کوئی جیتا نہیں کوئی ہارا نہیں میرے دائیں بائیں بھیانک نظارے ہیں لیکن رواں میں ہوں جس راستے پر اسے کوئی شاید دعا دے رہا ہے عورت کتا اور پڑوس ایک حسین سی عورت اپنے نرم چہرے کو مسترب سا رکھتی ہے جس کے فقرے فقرے میں گونجتی ہے جھلاہٹ अपने घर के आंगन में जब टहलने आती है दूर से अगर कोई देख ले ज़रा उसको या कोई गुजर जाए उसके घर के आगे से नाग भों चढ़ाती है और हड़बड़ाती है लेकिन अपने कुत्ते को प्यार से बुलाती है और लगा के छाती से चूम चूम लेती है उसका मुश्तरब चेहरा गोल होता जाता है और देखने वाले अपने घर की खिड़की से छुप के देख लेते हैं कोई अपने कमरे से बाहर आ नहीं सकता ہر پڑوسی ڈرتا ہے اس حسین عورت کی لمحے کی مسرت بھی اس سے چھن گئی تو پھر ابدیت مگر میری زندگی کے آنگن میں سینکڑوں بے سہر شبیں ایک ڈھیر بن کر سلگ رہی ہیں اگرچہ سو بار پو پھٹی ہے اگرچہ سو بار دن ہوا ہے سفر مختصر انتظار ہر ستارے کے روپہلے ہاتھ میں ہنستا تھا سناٹے کا پھول ایک دم آہٹ ہوئی پھول کی ایک ایک پتی ٹوٹ کر گرنے لگی گر رہی ہیں پتیاں آنے والے کی مسلسل آہٹیں دیر سے مجھ کو سنائی دے رہی ہیں اس طرح اب میرے گھر تک پہنچنے کے لیے باقی ہے گویا دو قدم کا فاصلہ آخری بس آخری بس تیرتی سی جا رہی ہے شب کے فرش مرمرین پر شبنم آگی دھند کی نیلی گفا میں بس کے اندر ہر کوئی بیٹھا ہے اپنا سر جھکائے خستگی دن کی چبائے کیا ہوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کی وراحت وہ, وہ مسرت آج دنیا آخری بس کی طرح محو سفر ہے سب مسافر قرب کے احساس سے ناشنا نا بیٹھے ہوئے ہیں اب کسی کو اجنبی ہونا برا لگتا نہیں ہے بسات اظہار جادوِ اظہار کا ایک ایک فتنہ میرے ہوٹوں سے چمٹ کر رہ گیا ہے یہ میرے الفاظ آتشناک کنکر یہ تیری ٹھنڈی سماعت ایک سمندر اس سمندر میں سلگتے کنکروں کو پھیکتا آیا ہوں میں روزے ازل سے ختم ہو جائیں گے جب کنکر تو میں خود کو اٹھا کر پھینک دوں گا اور تیرا ہو جاؤں گا جینا ہے مجھے پھر خیال آیا کہ جینا ہے مجھے جس طرح ایک تھکا ماندہ پرند لاکھ برف بجا لاکھ ہو آہستہ سفر ایک بلندی پہ تو ہوتا ہے ضرور زیر پرواز کوئی گہرا سمندر ہے تو کیا اسے اوپر سے گزر جانا ہے روایت گھر کی محدود وسعت میں اڑتی ہوئی دھول کی تتلیاں بیٹھتی ہیں کبھی ریڈیو پر کبھی کرسیوں کے سکون بخش آغوش میں آئینے سے ہٹا دیں اگر تو کتابوں کے شانوں پہ سو جائیں گی دھول کی تتلیاں تا آبت گھر کے اندر رہیں گی اگر روشنی ان کو باہر بلائے تو یہ مسکراتی رہیں گی دریچے کے پاس آخری موسم زماں مکہ کے ہزار ہنگامے قلب خستہ کو اس طرح ڈھیر کر گئے ہیں کہ جیسے ایک خشک خشک پتے کی کپ کپاتی ہوئی رگوں سے چپک رہی ہو تمام ماحول کے مناظر کی ماندگی بھی ہر ایک جھونکے کی خستگی بھی یہ خشک پتا ہوا کے مبہوت دائروں میں زمین سے سر پٹک کے اپنی تمام رنگت بدل چکا ہے اب ایک پتھر کے یکزدہ اور سیاح سینے پہ آ کے بیہوش ہو گیا ہے میں قلب خستہ کو لے کے سنگین دور کے فرش پر کھڑا ہوں مگر یک کچھ ایسے چونکایا قلب خستہ کو ایک خواب ہنسی نے آ کر کہ جیسے بارش کا پہلا قطرہ کچھ اتنی شدت سے خشک پتے پر گرے اس کو توڑ ڈالے